يا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي المحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدا وكل بدات وكل ضلالة في وکا وکو محترم موہترم سام دی بزرگانوجوان ساتھی یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کے بھی اکثر حصے گزر چکے ہیں پچھلے خطبے میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ اس آخری اشرے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں دے رکھی ہیں اسی لیے نبی علیہ سراف کے بارے میں آتا ہے کان یشتح دشری الافی مالا یشتح دفی غیرخ نبی علیہ سراس اسلام اس آخری اشرے میں اللہ کی عبادت کرنے میں جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی کوشش اور کسی دن میں نہیں کیا کرتے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ چند احکام ہیں جو اس عشرے کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس آخری عشرے کو اللہ رب العالمین نے لہ القدر سے نوازا ہے اس مہینے کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلت القدر کو ہمیں ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عہ کے گھر میں تشریف فرما تھے رمضان کا مہینہ تھا جبرائیل امین آپ نے آ کر کے آپ کو بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمن رمضان کے آ فلا تاریخ کو آخری اشرے کی فلا تاریخ کو لیلت القدر ہے نبی علیہ صرف بہت خوش ہوئے آپ اپنے گھر سے نکلے کہ مسجد میں لوگ اکٹھا ہیں جا کر کے آپ کو بتا دیں لوگوں کو بتا دیں کہ لہلت القدر رمضان کی آخری اشرے کی فلا رات میں ہے آپ گھر سے نکلے خبر دینے کے لیے آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے لین دین کا کچھ معاملہ تھا ان دونوں کی تکرار اور زیادہ بات آگے بڑھ گئی نبی علیہ سراف کا گزر ہوا دو مسلمان بھائیوں کو لڑتے ہوئے آپ نے دیکھا تو فوراً وہاں شہر کر کے ان کی مشالحت کرانی شروع کر دی اور اتنی ٹائم مسالحت میں کافی وقت گزر کا گیا جب دونوں کا جھگڑا ختم ہوا پھر نبی علیہ سراف نام مسجد میں آئے خبر دینے کے لیے کہ لے لمضان کے آخری اشرے کی فلاں رات میں ہے اب آپ بتانا چاہے کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے نکال لیا آپ فرماتے مجھے بھلا دیا گیا بھولا دیا گیا اور اس میں بھی تمہاری کوئی نہ کوئی خیری ہے میرے بھولنے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے لیکن آپ نے فرمایا اتنا مجھے یاد ہے ماہر آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات تھی اس لیے ہر رو نئی لتا لے فل مترے منل اشلی میں منگان اس لیے ماہر رمضان کے آخری اشرے کی پانچ تاک میں خوب کوشش کرو اور انہیں پاس پانچ راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات لے القدر ہے اسی لیے ہمیں آخری عشرے کی اول اولاند کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورے آخری عشرے میں رات کے اندر خوب دل دلچمائی کے ساتھ اپنے نید اور اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیات کو سمیٹتے ہوئے جتنا وقت آپ عبادت لگا سکتے ہیں لگائیں اور پھر اس خ... اسے انہیں اسی اشرے میں خاص طور سے تاک راتوں میں اور ذرا کوشش کرنی چاہیے چونکہ نئے القدر انہی تاک راتوں کے اندر رکھے جن میں سے دوستوں تین راتیں تو گزر گئی ہیں اکیس گزر گئی ہے اور تیئیس گزر گئی اور پچیس گزر گئی اب دو پاک راتیں مزید رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اگر کسی تین راتوں میں ہمیں لہ رت القدر نہیں ملی ہے تو آنے والی ستائیس اور انتیس جو دو راتیں رہ گئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لہرۃ القدر نصیق فرمائے لہ رت القدر بڑی خیر و برکت کی چیز ہے احباب مالک رحمت اللہ نے مع اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ اللہ نے بھرے مجمع کے اندر فرمایا لوگوں بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا ایک مسلمان تھا کا نیا سوم بن نہ بل اس کا اور دوسرے بات میں کیا ہے کانیا شاہ بن نہ بل اے لوگو ایک بندہ ایسا بھی دنیا میں گزرا ہوا ہے تم سے پہلے جو بڑا عبادت گدار تھا دن بھر روزہ رفتہ تقریباً پچاسی سال تک پچاسی سال تک وہ نہ رات میں سویا ہے اور نہ دن میں افطار کیا ہے دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات میں تحجب کی نماز پڑھتا اللہ رسول نے فرمایا پچاسی سال اے عیش ہے سال ایسے اس کے گزرے ہوئے ہیں اتنی لمبی عبادت کیا اب یہ سن کر کے صحابہ کرام کا بڑا مایوس ہوئے کہ اسی پچاسی سال کا ماری زندگی نہیں ہوتی اور اگر کسی کو نوے سال کی زندگی گزر مل جائے تو پندرہ بیس سال تو یوں ہی جائے جاتے ہیں ہماری تو اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی جتنا اس نے عبادت کیا تھا تو ہم لوگوں کو کیا جو سوا ملے تھا ملے گا جب صحابہ بڑے مایوس ہوئے نروس ہو گئے مایوس ہو گئے کہ اتنا نیک آماد کی نیکیاں تو ہم لوگ اکٹھا ہی نہیں کر سکتے ساری دن سے پیدا ہوتے اس دن سے لے کر کے موت کے دن تک اگر ہمیں عبادت کرتے رہیں تو اتنی نیکیاں ہمیں نہیں اکٹھا ہو سکتی ان کی مایوسی پر رب العالمین نے آیت نادل کی کہ اے مومنوں, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا انسین خطری فم ادور کما لحت القدری لت القدر خیر امین الفشان ہم تم کو ہر سال ماہ رمضان میں ہر سال ماہ رمضان میں ایک رات میں نے تمہیں عطا کیا ہے اور اس ایک رات کی عبادت لئے لت القدر خیر امین الفشان ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ عبادت اس ایک رات میں ہم نے رکھ دیا ہے کرام کو بڑی خوشی ہی بھی اطمینان ہوا کہ میرے بھائیوں اس شخص نے تو اسی سال عبادت کی تھی اور یہاں ہر رمضان میں ایک رات ہر سال ملتی ہے جو اس کے اسی سالہ عبادت سے افضل اللہ تعالی نے قرار دیا ہے نبی علیہ سرات و سلام نے احادیث میں اور رسول اللہ وسلم نے قرآن میں نئے رسول قدر کی بڑی فضیلت اور بڑی خوبیاں بیان کی ہے نمبر ایک ابھی آپ نے سنا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے القدر قرار دیا عزت والی رات قرار دیا الزلہ نئے رت الخر ہم نے اس قرآن کو نادل کیا نئے القدر کے اندر جس رات کو اللہ نے قرآن پاک نادل کیا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نئے القدر عزت والی افت والی اور معذب اور محترم اور مؤثر رات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور کتنا موثر کتنا مؤثر اور کتنی عزت والی اور قدر والی رات بنایا اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کمال قدر نبی حقیقت ہے اس رات کا کیا مقام ہے آپ کو بھی پتا نہیں ہے یہی لچ مجھے ہے کہ لہ القدر کو کتنی فضیلت میں نے دے رکھی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نمایا لہ القدر خیر من الف شہر دوسری فضیلت ہی اس ایک رات کی فضیلت ہزار مہینوں کی رات سے اللہ نے افضل کرا دیا ہے نمبر تین تنزل الملائی اس رات میں رحمت کے فرشتے بڑی کثیر تعداد میں نادل ہوتے ہیں اور کتنے پرشتے نادر ہوتے ہیں امام ابن خدے امام،, امام ابو نا امام تبرانی امام ابن ایک بار ہے ملا نقل کرتے ہی جب یہ رہے سامنے ساتھ اے لئے تل القدر میں لئے القدر کے موقع پر اس زمین پر تنس الملائکہ منائی کسا کی ہاں لئے تل اکثر من عدد دل اے لوگوں دنیا کے اندر جتنے ذرے زرے پتھر چھوٹے چھوٹے جتنے ہیں جتنے کنتے ہیں ذرے ذرے کی عادت تو ختم ہو جائے لیکن اس رات کو فرشتے جو آتے ہیں ان کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی کتنے رحمت کے فرشتے اور یہ فرشتے عام فرشتے نہیں ہوتے یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ کے ساتھ نواتے ہیں ور روحو. سارے فرشتے تو آتے ہی ہیں یہ لہ رہت القدم ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھی برابر لہرت القد میں دنیا میں رات میں بھیجا کرتا ہے نمبر چھ ہر تنوع تفیہ بالکل امرت ہر چیز کا حکم جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اے اے اے لوگوں ہم نے یہ قرآن برکتوں والی رات میں اللہ نے اس رات کو برکتوں والی رات کرا دیا برکتوں والی رات میں ہم نے یہ قرآن نادل کیا آگے فرمایا سی ہا یو امر حکیم سال بھر کے تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالی رمضان کے آخری عشرے اس لئے القدر کے اندر کیا کرتا ہے کس کو کتنا روزی ملے گی کون بیمار ہوگا کون پیدا ہوگا کس کی موت آئے گی کتنی بارش ہوگی ان تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالی لئے القدر قدر کے اندر رمضان کے آخری عشرے میں جو للسول القدر آیا کرتی ہے اسی لئے القدر میں یہ تقدیر بارے فیصلے سال بھر کے سنائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ لئے القدر کو لئے القدر کو تمہیں رزق کتنا ملے گا رزق لکھا جاتا ہے موت اور حیات لکھی جاتی ہے ولادت اور پیدا ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ مسری اور کتنی بارش سال بھر میں ہوگی اور کتنا اللہ تعالیٰ آپ کے فصل میں آپ کے کاروبار میں آپ کو کتنا فائدہ دے گا اللہ تعالیٰ اسی لیے تلکس میں یہ سب سنایا کرتے ہیں لیکن بدنسی بھی ہے آج کا مسلمان اس رات کو چھوڑ کر کے سابان والی رات میں اپنا فیصلہ ایک مہینہ پہلے ہی کرا لیتا ہے وہ لیکن آپ کرتے ہی اللہ فیصلہ نہیں کرتا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ سی ہا یو پرو کو کلو امرین لوگوں ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالی رمضان کے آخری عشرے میں لہ القدر جو آتی ہے اس لہ القدر میں کیا کرتے ہیں میرے اللہ رب العالمین نے لہ القدر کی بڑی قبیلتیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں ایک قبیلت اور اللہ نے بیان کیا فرمایا سلام سلام یہ سلامتی والی رات ہے آپ نے شا فرمایا کوئی ایسی کی والی رات ہے اس رات کو اللہ تعالی شیتانوں کو ایسا جکر دیتا ہے کہ کوئی شیتان آسمان تک نہیں جاتا اسی لیے لئے لہت القدر میں آپ نے فرمایا کبھی ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے تم نہیں دیکھ سکتے یہ رب العالمین نے قرآن ہوئی اور نے ہاتھی میں لہت القد کی بڑی قبیلت بیان کی ہے ہمارا اور آپ کا کام ہے تین راتے جو گزر گئی ہیں اس پیڑوں کا کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی لیکن دو راتیں جو بانٹی ہیں ان دو راتوں میں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اللہ رمعین کے عبادت اور عبادت مشہور مشغور رہے اور بہت بڑا کمال یہ دوستوں اس ایک رات کی عبادت کو ہزار مہینوں کے عبادت سے افضل قرار دیا ہے اور دوسری طرف آپ نے من کامرا لانے جو انسان لین قدر کو نیت سے ایک لین القدر قدر کا قیام کیا عبادت کیا ایک لینتول القدر کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہ راز جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان ہے اور اسی کے ساتھ رمضان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لئے القدر دیا ہے جس رات سے دنیا کی ساری امتوں کو اللہ نے محروم رکھا تھا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمد للہ وبرفاس ماہ رمدان کے ابتدا ابتدائی میں نبی رہسرآم جیسے رمضان شروع ہوتا اتا تم رمضان ہو شاہ رم جب آپ لوگوں کو رمضان کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتے کے اور لوگوں کو خوشخبری سناتے اسی کے اسی موقع پر ابتدائی میں نبی رہی سراسم لے القدر کی بھی تنبیہ کر دیتے کہ لوگوں یاد رکھنا یہ جو مہینہ تمہارے اوپر آیا ہوا ہے جس مہینے کی پیدا ہوئی ہے رمضان کے اس مہینے میں وفی خیر من کو آپ ہیں اے لوگوں ذرا یاد رکھنا جو ماہ رمضان تمہیں میسر ہوا ہے اس رمضان میں آئندہ ایک رات بھی آئے گی وفی ہے القدر اس مہینے میں ایک رات بھی آئے گی اور رات کا مقام کیا ہے حیر من ال کے شہر ایک مہینے ایک ہزار مہینوں کے عبادت سے اس ایک رات کے عبادت کو اللہ تعالیٰ نے افضل کرا دیا ہے من غور مہا من غور مہا فقط غور مل فی ر اے لوگوں بڑا یاد رکھنا یہ لے لے تم قدر زائے نہ جائے ایسا نہ ہو تم سوتے رہو کاروبار میں رہو اپنے بزنس میں لگے رہو اس کی تیاری میں مارکیٹ کے اندر اور بازاروں میں اور شاپنگ سینٹروں میں لگے رہو اور یہ رات آئے یوں ہی چلی جائے تم نے مہینے بھر کا روڑا رکھا ہے مہینے بھر تم نے قیام کیا ہے پتہ نہیں کتنے تم نے صدقات اور خیرات کیا ہے اگر یہ رات غائب ہو گئی من خورے محا فقد خورے مل خیر جو انسان ماہ رمضان میں لے القدر کی خیر و برکت سے محروم ہوا فقد ہو رل خی رکل سمجھو تو زندگی کی ہر قسم کے بھلائی سے محروم ہو گیا تو گویا کی پورے ماہ رمضان کا خلاصہ اللہ نے لہ القدر میں رکھا ہے یہ سب کا جشور ہے من ہو رہے محا حق ہو ر جو لہ القدر کے خیر و برکت سے محروم رہا حقد خورے مل خی رکل وہ ہر کس قسم کے خیر اور برکت سے رمضان کے ہر کس قسم کے بڑائی سے محروب ہو گیا وہ ولا یہ رو ہے محرو آپ یا دیر ساتھ مایا اور اس رات کی بڑائی سے وہی محروب ہو سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بدمت اور ناکاراسان ہو میرے بھائیوں رمضان کے شروع میں اللہ رسول خاص طور سے اس آئے, اس رات کے متعلق امت کو تنبیح کریں اور وارننگ دیں اور فرمائے خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے عبادت ہی پر اور اس کے حصول اور خیر و برکت ہی پر اللہ تعالی نے پورے رمضان کے خیر و برکت کو موقوف رکھا ہے اسی لیے اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو امن رضی اللہ تعالی کہتی یا رسول اللہ ارسا ان علیم تو یا رسول اللہ۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ مل گئی ہے اگر پتا چل جائے اب پتا کیسے چلے گا پتا کیسے چلے گا ہم تو کھول کے دیکھ رہے ہیں کسی نے بھیجا کہ نہیں ہاں ہا ہا ہم کو کودر مل گئی کیسے ملی جبرائیل رہی لمین ہم سے مسافر ملا کے گئے اور کوئی بیوقوف ہوگا ہم کو رہ ل مل گئی شوقین سب یقین کیوں حضرت خدر ہم سے مسافہ ملا کے گئے کیسے ملا ہے ان کے ہاتھ میں انگوٹھا کی ہڈی نہیں تھی پتا چل گیا فر یہ سارے ایک دنیا میں پیدا ہو گئے کیسے پتا چلے گا حضرت آسا پوچھتی یار یا رسول اللہ علیم تو آئی کہ لے لی تل قدر لے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ لہ القدر ہمیں مل گئی اللہ کے رسول نے فرمایا لہ القدر کی کون سی رات لہ القدر ہے اس کی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی نشانی آپ نے فرمایا ہیا لہتون سرا لا لاہور ولا والا اللہ کا اللہ آپ نے فرمایا اس رات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے یہ رات بڑے متوسط درجے کی ہوتی ہے لا رتن نہ زیادہ گرمی ہوگی ولا نہ بار اور نہ بہت زیادہ سردی ہوگی جب یہ رات مل جائے ایسا یہ ہے اس کی علامت لئی رتن لا ہر ولا والا بار دم وطت رو شمس اور صبح سورج جب پڑو ہوگا تو اس کی شعاؤں میں سرخی زیادہ ہوگی لیکن شدت اور گرمی بہت ہی کم ہوگی آنے یہ نشانی ہے لہ القدر کی یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ لے القدر کیا ہے تو میں کیا کروں آپ اے عائشہ اگر تمہیں لے القدر مل جائے تو خوب کثرت سے پہنا اللہ عملہ کافور توحید بل افواہ صاف ان کا فون توحید بل افواہ نبی نے اتنا ہی سکھلایا اور ہم مسلمانوں نے ڈیڑھ میٹر کی بنا لی بنایا نا اس دعا کو بہاتے بہتے کتنا بنا لیا دوا ڈیڑھ میٹر کی ہو گئی اور اللہ نے کیا فرمایا تھا اللہ جس سے آسانی سے یاد ہو جائے بیچارے کو اللہ ہما املا توحب الافواہ صاف عندی اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں آپ کا نام افو ہے اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے بھی بندوں کو معاف کریں اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی انسان لے رہے ترقر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہ دعا ہے تو آپ پڑتا ہے اللہ کاب الفواہ اور خوب قصرت سے دعا پڑھنی چاہیے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہم سے جتنے ہمارے ہم پر جتنے لوگوں نے ظلم کیا اللہ میں ان کو اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے تم مجھے بھی معاف کر دے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کیوں کا اللہ کا افواہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کیا پسند کرتے تو افواہ آپ پسند کرتے ہیں کہ میں بندے بھی بندوں کو معاف اللہ رسول حوالہ کس کا دیا اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے بھی بندوں کو معاف کریں اس لیے اللہ مجھے تو معاف کر دے یہ بھی یاد رکھو ذرا حدیث بڑا کرو حوصلہ بلند کرو اپنے اندر خوشادگی پیدا کرو جتنے لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہو زیادتی کیا ہو اگر تم نے ان کو معاف کر دیا تو اس ایک رات میں اللہ نے تمہاری بھی مفرت کر دی سورہ ضرور کی آیت حضرت صدیق اکبر نے وہ رشتہ دار ناراض ہو گیا رشتہ دار سے ناراض ہو گئے ان کے رشتہ دار نے ایک غریب رشتے دار تھا بڑا ظلم کیا آج کوئی انسان کسی وقت ظلم نہیں کر سکتا اس رشتہ دار نے حضرت عائشہ پر الزام لگا کر کے حضرت عائشہ کو بدنام کیا بڑا ظلم و بڑی صدیق اکبر کے ساتھ کی جب صدیق اکبر کو پتا چلا یہ میرے غریب رشتہ دار جس کو زندگی بھر میں کھلاتا پلاتا رہا میرے روٹیوں پر جو پڑا ہوا ہے میرے پیئے ہوئے کپڑے کو جو زندگی بھر پہنتا ہے اس لیے میرے ساتھ اتنی شیطانی کی قسم خالی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ زندگی میں ایک پیسہ اس کو نہیں دیں گے اپنے منشی کو بلایا کا اس کا وظیفہ جو آپ سے ختم کر دو آئندہ کبھی نہیں دینا صدیق اکبر کو گسایا کر دیا لیکن اللہم آنی. اللہ ان تحب توحید واقف آندے اللہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ بنتے بندوں کو معاف کریں صدیق اکبر جیسے گصہ ہوئے وظیفہ بن کیا اور بے اس کے ساتھ بھلائی کا سلسلہ ختم کیا اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ابو کی ابو تو بونا فاخو وسو اللہ توح بون یگ فر اللہ رقم اے ابو بک کے ساتھ اللہ رقب فلاحو ولیس بہو اللہ تو بونا فر اللہ اے مسلمانوں کیا تمہیں پسند نہیں کرتے اگر اس کو تم معاف کر دو تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تمہارے معاف کر دے گا کتنا کہنا تھا اللہ کرے سور نے ابو بکر کو بلایا یا ابا بکر تم نے کیا کیا رشتہ دار کے ساتھ اللہ رسول اس نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ ہماری بیٹی پر الزام لگایا مجھے دیکھ کیا اور زندگی بھر میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا انسان کا بدلہ اس نے یہ دیا میرے وصیفہ تیرا مدد کرنا بند کر دیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول فرمایا اب وہ بکری تیرے بارے میں اللہ نے آیت نار کر دی ہے کیا ہے فلیاحو ہو ادا تو بونا اگر اللہ رقم اگر تم اپنے ظالم رشتہ دار کو معاف کر دو تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں تم اس کو معاف کر دو تو اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا صدیق اکبر نے کہا یا ربی میں ابھی اس کو معاف کر دیتا ہوں میں کبھی اس کا وظیفہ بند نہیں کروں گا اللہ ما اور ایک روایت نہیں ہے صدیق اکبر نے اپنے منشی کو بنایا اور کہا جتنا وظیفہ آج تک کہتے رہے آج سے اس کا وظیفہ ڈبل کر دو ڈبل کیوں کر دو سب تو اکرب نے پہلے تو صرف ثواب کیسا تھا اس کے ساتھ بڑائی کرنے کا اب تو ثواب دینے کے ساتھ ہماری مشورہ تو گنا ہو تو بخش دے گا اس لیے آج ہی سے اس کا وظیفہ ڈبل کر دیا جائے میرے بھائیوں اللہ, بلا انی اللہ سب کو نیک بنائے صالح بنائے بنائے سنت بنائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے رئیس الدامہ اور ان کے آوان و مددگاروں کو اللہ تعالی امن و امان سے فرما ہر بنا سے مو مو ہر بنا اور پریشانی سے اللہ ان کو محفوظ کر لے لہران جس شہر میں رہتے ہیں وہاں سے سلطان حسل اللہ, اللہ تعالیٰ ہر مصیبت ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ کر لے ہر آنے والی پریشانیاں ان کی دور کر دے ان ارد سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کی آپ کی خوشنوی ہو امت و ملت کا آپ کی فرح اور کامیابی ہو ہر ایسے کام کر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے ہے جس میں امت و ملت کے ایسا خسانا اور اللہ آپ کی ناراضی اور آپ کا غضب ہو اچھا عالمین دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ہر ایک کو عمر و عمان کا گہوانا بنا دے جہاں مسلمان تلیت میں ہیں اللہ ان کے جان کی ان کے مال کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان کی عزت و عفت کو اللہ تعالی محبوب کر دے اللہ دنیا میں حق کو غالی اگل کا عطا فرمائے اور باطل کو اللہ تعالی نے سنابود کر دے جو ہمارے اتحادی سوجی جو اللہ تعالیٰ تیری لدا کے لئے لگے ہیں ان کو غال جلبہ اتا فرما ان کی مدد اتا فرما ان کے شہرات واللہ تعالیٰ کروات جنت نسیف فرما الہ العالمین ان کے قسمان برحان کو صبر جمیل اتا فرما الہ العالمین اے دنیا کے اندر جہاں بے مسلمان ہو ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنین والمسلمین والمسلمات اغاد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یا امر بالعدل والحسان وَإ صائِ لل القُرب وَينهه فشاء وَمُ صَري ب بجب يهدُم على قُم تَ تَسل وَدقِر الله هدكُكُم وَدُهُ يْ مِلَُم وذِبر اللَّ تعَ أكب